مجوسی لوگوں کے نزدیک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عامل کا رویہ ان کے ساتھ ویسا نہ تھا جو عام مسلمانوں کے ساتھ تھا جس سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو شکایت کا خط لکھا اور اپنے حکمران کے تشدد کا شکوہ کیا جس کے جواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عامل کو تحریر فرمایا کہ وہ ان سے ایسا برتاؤ کریں جس میں تشدد نہ ہو نہ اتنی نرمی کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شر انگیزی پر اتر آئیں کیونکہ انہیں پوری ڈھیل دے دی جائے تو وہ حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں کھو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فتنا کھڑا کر کے ملک کے نظم و نسق میں روڑے اٹکاتے ہیں اور پوری طرح سختی و تشدد کا برتاؤ اس لیے روا نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ ریایہ میں شمار ہوتے ہیں اور اس اعتبار سے ان حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس موقع پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے عامل کو مکتوب اپنے مکتوب میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد ہیں. تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہاری سختی سنگدلی تحقیر آمیز برتاؤ اور تشدد کے رویے کی شکایت کی ہے میں نے غور کیا تو وہ شرک کی وجہ سے اس قابل تو نظر نہیں آتے کہ انہیں نزدیک کر لیا جائے اور معاہدے کی بنا پر انہیں دور پھینکا اور دھتکارا بھی نہیں جا سکتا لہذا ان کے لیے نرمی کا ایسا شعر اختیار کرو جس میں کہیں کہیں سختی کی جھلک بھی ہو اور کبھی کبھی سختی کر لو اور کبھی نرمی برتو اور قرب و بود اور نزدیکی و دوری کو سمو کر بین بین راستہ اختیار کرو انشاءاللہ اللہ